رحمن اللہ الحمد ص اللہ علیہ وحمد اللہ محمد السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ سب الباء شبہ کی تمام سامین پراند الران خارن صاحب کا شاپ سلامت کرتے ہیں ہمارے سلسلے کتاب دعوت شریف میں سے درخت نمبر 341 سو اکتالیس ابلگ انچاس ہیں آج کے درس ہے اور درس نمبر شمالہ درس اور تین سو اکتالیس روس لے کر ابھی تک کے درست کی تعداد ہے انچاس جوان درس جو ہے دعا صوبیہ کا درس نمبر انچاس اور اس سب پہلے پیراگراف کا پہلے پیراگراف نمبر نو کا جو ہے پہلا دعا ہے پہلے دعا نمبر ایک ہے الحمد الِ فی قلوے ہاں جی میں نے لوگوں کو اس پیراگراف میں لفظ نور جو ہے سولہ دفعہ ذکر ہوا ہے اس کے بعد والے پیراگراف میں لفظ نور سات دفعہ ذکر ہوا ہے تو اس وجہ سے کل تیئیس مرتبہ نور ان دو پیراگراف میں ذکر ہوا ہے اس کی اہمیت کی وجہ سے لفظ نور کی لغوی تحقیق تھوڑا سا میں نے ضروری سمجھا تو کل بھی کو اسی کی لغوی تحقیق کے بارے میں بتایا تھا ابھی بھی تھوڑی سی اس لفظ نور کے بارے میں توجہات ہیں تو لغت کے مشہور کتاب جو قرآن لغات کی جو تشریحات کی ہے جس میں اس کو مفردات افرادات راغب کے حوالے سے کالوں کو بتایا اس میں انہوں نے نور کی مختلف قسمیں کیا اچھا نور کی دو قسمیں بولا دنیاوی اور روی پھر نور دنیاوی کی بھی دو قسمیں کیا ایک ایک وہ نور ہے جو چشم بصیرت سے درہ کرتے ہیں دوسرا وہ نور ہے جو نور چشم بصر سے دیکھتے ہیں جیسے سورج وغیرہ کے نور چشم بصرت سے بصر سے درا کرتے ہیں لیکن نور عاقل نور قرآن کو چشم بسرت سے درا کر لیتے ہیں ہاں جی پھر اس میں جو ہے نور کی مزید توضیح تعلق کیا تھا پھر نور قربی نور دنیوی اور ابھی آ کے جو ہے اسی کتاب میں اللہ تعالیٰ نے خود کو قرآن باغ میں نور کے لفظ استعمال فرمایا کہا اللہ نور السماوات وجاس کے دس بس سے توجہ آگے جا رہے ہیں تو اس مثال میں اللہ نے خود کو آسمان اور زمین کا کرا نور کرا نور قرار دیا اور اپنے آپ کو نور کہا اللہ نور ہے آسمان اور زمینوں کا تو اس سلسلے میں اسی مفردات راغب میں توجہ دیتے ہیں فرماتے ہیں اسے تو بزال کا اسے مرد عراق میں فرماتے اللہ تعالیٰ نے خود کو نور کا جو لفظ استعمال فرمایا اپنے نام نور رکھا اس کی وجہ اللہ مبالغ تفیل ہی چونکہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کی ہر شے کو اللہ نے منور کیا ہے ہر شے کے اندر جتنی روشنی ہے سب اللہ ہی کی روشنی ہے تو بیا کہ اللہ تعالیٰ کل نور ہوا ہے اس وجہ سے جو ازباب مبالغہ اللہ تعالیٰ خود کو نور بولتے ہیں جیسے ایک آدمی ایک قاضی ایک جج جب بہت زیادہ انصاف کرتے ہیں تو اس کو بولتے ہیں زید العادن وہ سراپا عدل ہے ہاں سے ایک بندہ ہمیشہ ہر غریب و غربہ کی مدد کرتا بولتے نسن نسر و نسرۃن یہ سراپا مدت ہے تو اس طرح کے عربی زبان میں استعمال ہے مزدر جو ہے مضدر کو ذات پر حمل کرتے ہیں اسباب مبالغہ تو یہاں فرماتے ہیں اللہ نور و سماوات والا حقت میں اللہ تعالی آسمانوں اور زمینوں کو منور فرمانے والا ہے ان کو نور بخشنے والا ہے اس حیثیت سے اللہ نے خود کے لیے نور قلوث ذکر فرمایا اور اللہ کی ذات کی حقیقت کا ادراک اور اللہ کے نور کی حقیقت کا ادراک انسان عقل شعور سے بہت بھالتا ہیں تو اللہ نے خود کو نور و سماوات والا سے کہنے کی وجہ اس پاک ذات کے نور و روشنی رو روشنی باشنی میں مبالغہ کے لئے عدل ان کے طرح اللہ نور یعنی اے منور یعنی اللّہ منوراوات والمرات ہے آسمان زمینوں کو نور وشیں والا ایک فرسی جو ہے اصطلاحات فرنگ لغات و اصطلاحات و تعبیرات عرفانی نامی ایک کتاب ہے اس کے پیج نمبر سات سو بہتر پہ نور کے ایک تحقیق کر رہے ہیں اس میں فارسی زبان میں اس بھرمات نور جو اخل کے معنی میں بھی آتا ہے یہ لکھتے ہیں نور جو ہے کے معنی میں آتا ہے پھر ہیں نور جو ہے حقیقت عنس نور کی حقیقت یہ ہے کہ غیر روشن کرت ایک چیز کو ہیں نور اس بات کہا جاتا ہے جب وہ کسی اور کو روشن کرے نور کی حقیقت یہ کسی اور کو روشن کریں ہر ایک چیز جو کسی اور کو روشن نہیں کرتا ہے اس کو جیسے ایک تاریخ جگہ روشن نہیں ہوتا ہے ولو خود روشن ہو تو بھی اس کو نور نہیں کہا جاتا ہے تو ہر چیز غیر اسی مولے کے دان ہر چیز غیر روشن نہ کریں جو بھی کسی اور کو روشن نہ کرے اعلیٰ نور نہ گوئیں اس کو نور نہیں کہتا ہے اسی آفتاب نور سورج نور ہے معفتاب نور چاند نور ہے چراغ نور رس نور ہے لیکن نہ بے معنیٰ کی بے نفس سے خود روشن زیاں اس منلہیہ سے خود روشن ہے بلکہ بےآ معنیٰ کے منور وغیرہ ان کو جو ہے نور اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اور چیزوں کو روشن کرتے ہیں ایک چیز پہلے نظر نہیں آ رہا تھا کمرے میں اب اس میں ایک لائٹ لائے چراغ لایا تو روشن ہو گیا دن ہو گیا تو روشن ہو گیا چاند روشن ہوا تو وہ چیز نظر آنے لگا تو یہ سب منور ہیں اس ان کو نور فرماتے ہیں کہتے ہیں لیکن جو آئینہ آپ پانی اور آئینہ بھی روشن ہے وہاں سال لیکن لیکن ان کو نور نہیں کہتے اگرچ وہ بھی ذات خود روشن ہیں لیکن ان کو نور نہیں کہتے کیونکہ زرا کہ ہم نور غیر نانسن کیونکہ یہ اور چیزوں کو روشن نہیں کرتے اس لیے ان کو نور نہیں بولتے خود اپنے جگہ پر روشن ہونے کے باوجود کیونکہ اور چیزوں کو روشن نہیں کرتے اس ان, کی ان کو نور نہیں کہتے بعض فرماتے بھی جائیں کہ اللہ و نورماوت و اس آیت کی اس کتاب میں بھی تشریح یہی کرتے ہیں اللہ نے فرمایا اللہ آسمانوں و زمینوں کا نور ہے اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ روشن کنندہ آسمان ہا و زمین ہا اللہ تعالی آسمانوں اور زمینوں کو روشن فرمانے والا اور منور ارواح اور ارواح کو روشنی بھسنے والا اور تمام انوار اور جنا میں جنہ میں جتنے بھی نور ہیں جتنے بھی روشنی سب اللہ ازوس اسی اللہ کی طرف سے وقوعہ میں ہمیں بے اور سب روشنیاں اسی کے ذریعے سے باقی ہے جنہیں بھی روشنی ہے اس کے اثر میں اس کو حقیقت میں وجود دینے والا اس کو روشن کرنے والا اللہ کی ذات ہے تمام روشنی اللہ سے ہے اس لئے اللہ کو نور کہتے ہیں نور کے ایک تعریف جو ہے اسی فرنگ ہے لسان العرب میں یہ کیا ہے نور کی ایک تعریف یہ بھی کہ الظاہر الفی نفس ہی لغیر المضر فلسفی کتابوں میں بھی اس کی یہ تعریف کیا ہے نور وہ ہے جو بھی ہی روشن ہو اور دوسری چیزوں کو روشن کرنے والا اور کتاب لسان العرب لغت میں بھی اس کے یہ توضح کی یہ توضیح کی اور اسی طرح جو ہے کتاب جو ہیں آئین بندگی و نیائش اسما الحسنہ و دعاؤں کی مجموعہ کے کتاب ہے یہ کتاب جو ہے سید علی الرحمٰ کے فکر میں اس استاد جو ہے شریعت کو استاد علامہ فی الد ہلی کا ہے ان کے اس کتاب کے سوال نمبر آٹھ سو بیاسی پر جو ہے آپ نور کے بارے میں یوں ہیں ان نور یعنی نور اوہ اللہ کے اسمعل و اس نام سے نور ہے تو نور کیسے او ہے نور و ذات ہے کہ ناغینا بے واسط نور او جو لوگ نہیں دیکھ سکتے نابنا اس کے نور کے واسطے سے بینہ مشوت وہ دیکھنے لگتا ہے اور گمراہ جو میں واسطے ہدایت و ارشاد مشوت اور گمراہ لوگ جو اس کی ہدایت سے ہدایت پاتے ہیں تو اس کو نور کہا جاتا ہے تو نور بے معنی روشنائیت تو نور کے معنی روشنی ہے اور واقعی میں خدا بند تعالیٰ جو نور فرماتی اس وجہ سے کہ وہ منیر ہے روشنی باشنے والا ہے ہر شے کو منور کرنے والا ہے اس لئے اللہ کو من نور فرماتے ہیں نور یعنی دہندیش منیر یعنی نور دہندیس جو ہے یہاں پر مسجد نور جو مسدر ہے اس کو جو ہے اللہ پر اطلاع کیا ہے جو منش نور اوس چونکہ منش نور. نور نکلنے کا جگہ اللہ کی ذات ہے. کیونکہ اللہ نے ہر شے کو روشنی باشا جس طرح ہر شے کو زندگی دیا حیات دیا ہاں ہر شے کو جو ہے دی ہر شے کو رزق دیتے ہیں سب کو دیتے ہیں اس طرح ہر شے کو نور بھی اسی نے دیا ہے روشن بھی اسی چیز اس نے داد نے کیا اس لیے اللہ کے نور کو ملیا اہل اہلِ آسمان یا اللہ کو نور کے نہیں اس لیے کہ اہل آسمان و زمین بے واسطے یا نور او اللہ کے نور کے واسطے سے بے مسالے و رشد خود اے ہدایت مشوط اپنے اور اپنے ہدایت ان اس سورج کے اللہ کے نور سے برکت سے حاصل کرتے ہیں اللہ کو نور کہتے ہیں ہم چنانچہ میں واسطہ ہے نور ہدایت نور جس طرح نور کے ذریعے سے ہدایت ہوتی ہے یا ویا چوں او نور نورانی کر دیں گے اس وجہ سے اللہ نے نور کو نور باشا ہے روشنی کو روشن کس نے کہا اللہ نے کیا ہے اور اس کو اللہ نے خلق کیا ہے اللہ تعالیٰ کو بھی نور فرماتے ہیں اللہ کو نور کے دیں گے اس نے نور کو حل کیا خود نور کو بھی اللہ نے ہی حل کیا اس لیے اللہ کو خالق کے اللہ نور نہیں یعنی خالق نور منور اشیاء. تو اسی طرح جو ہے علی صبح لکھا عنور جو ہے اللہ تعالیٰ کے الحسنہ میں سے ہیں تو نور جو ہیں فی اسماء اللہ تعالیٰ وہاں فرماتے ہیں لسان اللہ فرماتے ہیں ابن عصی نام لوشان کا نور کس کہتے ہیں اللہ کے اسماسنامی سے تو ہوجی یوب سربی نور ہے ظلعمایتی وی الشد ویر شد و بہدا ذلغوایتی اللہ تعالیٰ کو نور اس لیے کہتے ہیں نور وہ ذات ہے کہ اس کے نور سے نابینا لوگ بینا ہو جاتے ہیں اور اس کی نور سے گمراہ لوگ ہدایت پاتے ہیں اس لیے اللہ تعالیٰ کو نور کہتے ہیں نور اللہ کی اظماء السنہ میں سے جی اور نور وہ ذات ہے جس کے نور سے انداز دیکھ سکتا ہے اور اس کی ہدایت سے گمراہ شاد ہدایت پاتا ہے اس لیے اللہ تعالیٰ کو نور کہا جاتا ہے اور نور اسی لسان عرب میں کہا ہے قل وظاہر الجی بہ کل نور وہ واضح اور نمایاں ذات کی ہر نور اسی سے ہے وہ ظاہر فی نفسی وہ ذات جو نور وہ چیز ہے جو خود ظاہر ہے وہ لمون سر غیر وہ ہر وہ چیز جو خود ظاہر ہو دوسرے چیزوں کو ظاہر کرنے والا ہو نمایاں کرنے والا ہو دیکھنے کے لائق بنانے والا ہو تو اس چیز کو یہ اس کو نور کہتے ہیں اب وہ منصور نامی لوبی نے کہا ہے نور اللہ کے صفات میں سے من صفات اللہ عز و جل فنانج اللہ نے خود فرمایا اللہ نور سماوات والاس تو اس کے تفسیر میں کہا ہے کہ یعنی اللہ نور سماج یعنی حاد آہل سماوات والا اللہ نور سماج والے یعنی اللہ تعالی زمینوں اور آسمانوں کو ہدایت فرمانے والا یہ معنی ہے اس طرح قرآن باب میں اللہ فرمائے مثلا نور ہی کا مشقات مصباحن اس کا معنی کیا اے مثلاً نور خدا ہو اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے نور کی مثال جو ہے فی قلب المومن مومن کے دل میں اللہ تعالیٰ کے نور کے نور ہدایت کی مثال کا مشکل انفیا مصباحوں ہیں ایک مشکات کے ماں چراخ کے معنی ایک جو ہے فانوس کی معنی ہے جس کے اندر چراغ روشن ہونے والا تو نور جو ہے ضیاء کو کہتے ہیں روشنی کو اور نور ظلمت تاریخی کا ضد ہے یعنی نور کے ضد میں تاریخی بولتے ہیں نور اور ظلمت اور محکم نامی لغت کی کتاب میں لکھا ہے نور یعنی ازو ہر قسم کی روشنی کو نور کہا جاتا ہے یہ ان وہ جس چیز کا بھی ہو نور روشنی کو کہتے ہیں جس چیز کا بھی ہو لسان العرب میں یہ ساری لوغوی تحقیق کیا ہے تو ان تمام لوغی تحقیقات کو سامنے رکھنے سے جو ہیں ہم اب اس نظر پر پہنچے ہاں جی نظر بحث لوگ یہ ہے کہ لوگی معنی کو من نظر رکھنے سے معلوم ہوا کہ نور اللہ تعالیٰ کے اصمال حسنہ میں سے ایک ہے نور ظلمت کا ضد ہے ایک یہ چیز ہمیں سوچنا آیا اور نور کی دو قسمیں کیا ایک, ایک نور بصر و حصی یعنی جو جو کہ آنکھ سے نظر آتی ہے جیسے سورج وغیرہ کا نور چاند کا نور دوسرا نور بصرت ہاں جی وہ نور قلب نور بصیر نور بصیرت اثو نور قلب جیسے عقیل ہاں کے نور ہدایت کے نور قرآن کے نور یہ چیزیں جو ہے چشم بصیرت دیکھتے ہیں ظاہر آنکھ جو ہے نہیں دیکھ سکتے ہیں تو نور کی تعلیم یہ بھی معلوم ہے نور ہر وہ چیز ہے جو خود روشن اور ظاہر ہو دوسروں کو ظاہر اور نمایاں کرنے والا ہو تو لوغی طور پر نور کے جو ہے یہ معنی جو ہے ہمارے سمجھ میں آ گیا اب یہ دعا جو ہے اللہ عمد فی قلوی اس میں جو قلمات ہیں قلب جو ہے تبدیلی کے معنی میں قلب کے کئی معنی ہیں تبدیلی عکش دل جمع قلوب قلب ایک اور معنی لکھا ہے دماغ عقل باطن ان کو بھی قلب کا دماغ کو بھی قلب کا عقل کو بھی باطن کو بھی اور قلب ان کا ایک معنی جو ہے جو یعنی خالی جگہ وسط جیسے رب نے قلب لشکر یعنی لشکر کے وسعت میں اور قلب کے معنی قوت دل و گردہ بہادری ان معنی میں بھی قلب استعمال ہوا ہے تو یہاں ان معنی میں سے جو دعا میں قلب کے من اللہ علی نوراً فی قلبی سے مراد دل عقل باطن مناسب ہے یہ معنی یعنی ایک نور یہاں پر جو ہے قلب سے مراد جو ہے یعنی اللہ ایک روشنی قرار دے تو میرے آخر کے اندر میرے دل کے اندر میرے باطن کے اندر ہاں جی یہ معنی جو ہے استوارات کی ہو سکتی ہے اب اس کی مزید تھوڑی توضیحات انشاءاللہ ان شاء اللہ کل ہم کر کے آگے بڑھیں گے